نے بارے کرے موثر تعلیم جوان جو فروج بعد اسے ان کے حاضر جناب کے بارتن پوری کرے امتی بھی پورا ہے ارشاد ارشاد منظور صاحب صلاحون جگہ محدد ہوگی نواں نباذن سید لوذ فاضل ندب نام جوان فروج بعد تو یعنی بنی دولت کی رادہ تنا کران میں میرا نہیں دیکھنا مگر مجھ نہیں ہے یہ بنا نے چلا بتا انا رسول اللہ سفر تھا میں نے جی رام یہ انا تنيا راي جتا كول كراي نمر على صلوات من كان لا يغريم نام الساعه 3:00 बजे के बाद में इसके सफरो जिंदा गुरुजी बाद में हमारे रसूल अल्लाह तआला ने कहा आज निदादा और जादी और तौमा ने कहा मेरे और मेरा तना فلا يحيى وجدنا ان الى قبر من حمل فقال حدثك والله الحق رمضانے بابل گرو جل نا جی بابل گروی رمضان دل آ کر چاہی من شادی تابعی با اسناء اور يوم کے سائز مصادر سے سفر کی رمضان زمین کی خطری کی صورت کی سفروں کا سفر اور کہ انصار نے ذکرمان شاید میں اشارہ پہلے سمو او عدا ذی ورکی اا اا هاذا قول ذوری قول ذوری کی اقتار سینے افتار بنکئے ہو میں لگتن کی پاس نالسوں کی افتار کی افتار نہ کہیں لیکن دا اللہ میں دا اندرالی والا ذکر کہیں کہ دا اگر کو شراخ پڑے مطفیق دا حاضرہ اتنے مجھے سے جائیں دا سینا وہ حاضر قول الظہری اور دا پیوئے ذکر کی ذکر کہیں کہ دا قول الظہری دا وا معہود پہ ذہن کہیں اذا قوله ذہیۃ الاফতার فی اثناء الشهر تمہارے سے افطار فی اثنائہ یوم امام بخاری رضی اللہ عنہ اذا بچا امر وہ چیزیں دے شرع الا قوله ذہیۃ الاফতার فی اثناء الشهر کا معنی ہے من فعل رسول اللہ صلی اللہ قبل ابتارا بالاخر من رسول الله صلى وسلم عمل بقيہ فائدہ پیدانے میں رہتا ہے میں عقب پیدانے برسوں افطار اب کر اب کر بڑا فضیلت اب کر ملاحظہ سین نے بلکہ حادثہ اشارات الرسول عبارات کا مراد ہے وهذا قول الظهری ذا ذا قول الظهری كم لذا تو انما يؤخذ بالآخر رسول الله صلى وسلم عمل بقيہ یہ باقین پیدانے پیدا سلام نے کہا ہاں دا ہوا متدکو مشہور انتی الموتا دا مستدکو مشہورت امامی دیرے موتا کی دکھر رہے دا چھلے افطار واجب بھی لکھر اہل زوائر کشاہ تھی تو سمسینوی ایسا برقا حالت ہے کہا ہم کہ اہل زوائر آگی سمسینوی افطار واجب بھی لیسا امیل امیل ارمیل سیاں پیل سفر مانا دا ہاں قول الظہری تا کو نظر نہیں کم کو نظر نہیں اتا ولما لو كذب بالعاقل من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل لكي باقنے ہیں پہلے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں پہلے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اقثاروں کو مرواد کی جس شام رہا جگہ منسوخ ہو حسین دال عمر کی جواد کی شام نے اور یہ ہے مسہب مسول لازم ہے میں شروع کر دوں لکھ دیا کہ یدم صدر اپ سمجھا قال رسول الله لازم دعا سین لا یوم باقوابہ دلوسطہ بسطل کذا مسافر دی مقیم نہ کذا مقیم دو جی دا مسافر نہ دوار دوش عمل لے عجیس کاور سرزبانی تھی محمود دلی توجید مسافر مقیم نہ دمنزل واراونا اندہ فقار نا ماندود نا باب التوجید اندہ سر رسطہ بسطل اور سفر کی سفر کیونکی دلوسطہ بسطل سفر رسطہ برکی وقال ابن آباس از اطلاع صاحبیجیو مقیم سفر بسطل او دلوسطہ بسطل اور وہ موقيم سر وسط پر قوت تھی اور انہوں نے عمران کے علم ان یتوں نے اور اللہ کے قرآن اور کا ابو العاف چا برانے گی او اما نصر نور سرمگی به جتا تو بتنی اجه کہین لا براش نظام میرا وے ادم دے دیو سی کر جہا کو ابار زرتر اور روان ہوا مبادنا سب سے راوضو وہ ہاتھ سو بار تروا تر بارتے اشارہ کر ہتا کہ وہ گزیدہ ہمت بتنا ہم رو اغم ظاہر شد تکلیف سے لے ور سید نبی صلی اللہ علیہ وسلم داغت ہم حاضر ہوا سے مقرر تھا ادا تو تمبعا تغنينا دي حكم تذين وك وين نوي وتتنينا مين المسرب بالاسلام غير ادري ما اقول لقيتم فلان وفلان رجلين من قريش كم ماهما تحركهما بالنار في سي دي فور بالي ما فيناهم وتعهه كانوا تباباء اتوجند سفر قال النبي صلى الله عليه وسلم فات ان وجهه من ثقال عننا حين اردنا دروجا فقال ان ما تا سمکے دیو بنا کیش وحر اگر کو منی ذی ما تو حر کو فلان فلان بنار اس مذلذان ان النار دعاء الى دا الله اور جن تذانوں کے بارے میں مطلب اللہ پر مخلص تھا مین خنسهما فاصلوهما اے کاذب و مزیدی مین خنسهما حکم دامین و ثابتاری و ذی کا س toughest صحیح کرڑی ہے ایساس ہی کہ کی بھی میرات عادر ہی ودی ویصلہ علیہ وسلم التي تعالیٰ لہزار اور والد smashing بنا والبخارري کالدمی بن سبانة والد products ہے والد ان ان paying محمد جaghرالو والد ان bright والد ان ان آرور گیوی были ، جب الهی اپنا والد ان نبی وہ بحقید souست بالد انب schlecht حلیم یقاد prospects برقائم جانب عالم دو چو کی کرمائی قادر کی دی امام رکھ دام دمک راحت بار امام ابو الحسن علی کرم کا رسل ظاہرا تمکنے حضرات فضبار الامامت دار النحل الاخرون السابقون داومت قضائے کرستر فضائے تقبل اعطا اور فضائے اعطرا ان کی رافت پر حاضر تمکنے قدات کلفت ہیں کوین کی ذمہ کیج ہر جملہ حدیث مطابق ہے بتوئے تو ترجمہ سے معافی تا خیرانی جمعرہ دا علی نمالی معا وجنہ تنیقاق عمرائی عوضہ رضی مرحبت جتنے دے ہر جمعرہ معافی ترجمہ سے گردے دا اتنکلپ دے اندائیو عمال بخاری سے دا بہر دنوں لوگ رسالہ و جاگہ آراج نکلقین ہور عمال بخار راستا آگر, آگر, آگر, آگر. مسلم لاستا دا حماد نبیہ پروات پانے چکم رسالہ دا بہر مریض کی راگر آگری آگر دا مصیب کے ذرا ذکر تھا ابونہ وات پر عام عام نے فرمایا حاذا ما تھا حاذا نے تاکید کہ حاذا کا کتاب جمع نے اگر واقع نتی نظر یہ سارے مضمون متعلق کو روا تابع وقت اول کتاب حدیث نحل اذن یہ ذکر سارے كم نحن آخرون صاحب کونا داخذ مخید کر گئی جذا کہ بے حدیث لاو ہر لا حدیث کی داخل نظام خید کر گئی ابھی آخر سنار من اتو آنی فدیس نحن آخر بانی داما کھول دی من اتو آنی فقد اتو اللہ کتاب و نحس سام یو ذر وپندوس کی اندارہ دی من اتو آنی چاہ چاہت ماہتا بیداری کولا دا, با. دا, دا اللہ ان کا اللہ ہوگا مکرد فد من غلاد الله عمر تنام الرسول الا رضي عن باذن الله ومن ثاني فكل الله تاج زعما خلاف بن بحك الى الله خلاف قومين امير فقال ثاني لقدامر ذات نبي السلام غالب غزوه تاج زعما تابع زعما تابع دار کے زعما تابع دار عمر کیا. حافظ حافظ حافظ مقصد, جی مقصد جی برابر خبر کی دی امام جو نظر یقاتر بھی مرائن قدامی ہی یہ جنگ مقی کی تنا مخیر امام بروس تھی دانور حلق مخیر چی لے شی ویت تقابی دے بچ زمانہ بیرکت سیندہ اللہم سیندی پہر کھڑے دیکھو سباق اور سیاق نمخالف دہ سباق در امام جنت امام جندہ جنت ستو لگی گئی ڈال لگی گئی جو ڈال مخیر کی نصاحب جنی مخیر کی. امام جنت ان جدید سلامی مرایع و خزار زیمی وائی من قدامی امام رسطہ شخصی بقی شکل اذا تثمیر سکیم امام جنت ان امام جنت امام جنت ان امام جنت ان مخی نداری امام بمخی او کبچی ذکر کئی کہ مقاطل دا و مدافع داکی او دعو اتقا به اذا سباس مخارب دا اید جنگ دا ملا مقصدی دا جن جن کی کی اور بلقط تحدید به اتباع امام بارے کہ امام پابدیری بکھی کہ امام پرائے بجن کی گی داغ پتویر بارے بجن کی نی داغ التبیہ سلا گو اتباع انشاء اللہ اس میں امام مذاب بت ہوا ان امام جنت امام جنلا سانچی جن سبب تو فاضل حفاظت دی امام رائے و تدویر سبب تو فاضل حفاظت جنم کی داغ امام رائے تدبیر ضایف درایات پر تدبیر درایات درایوارن کی بھی وقات ہوئے میں مراہی یوقاتุล میں مرائی جنگ بکے گی میں مرائی رسد رائن رائے تداب مقیمی تدبیر تداب مقیمی رائے اور تدبیر درایت برسوی مارادال یوقاتุล میں مرائی جنگ بکے گی رسد رائن تداب تدبیر و پرایبانی اد دراد تدبیر و مقدم پرایت پرای پر تدبیربانی و یتقا بیہی زانو متورشی بیہی امام دا صاحب داری اتقابی ہی ایبیرائی ہی و تدبیری ہی و اتباعی ہی مرد آدھا فین امر بی تقواللہ فجر امیر امر کو فتقواللہ صد اللہ عنہ دارا فیننہو بیداری کاجرند فارد امیر فزیبان عجر عظیم دے فین کالا بی غیری ہی لکہ جرنہو مشرف درہ فین کالا بی غیری فیننہا لے ہی منہو فجر قول کو بغیر मामला गया कि लड़ाई हवा में लाया